وکیل احناب مناظر اہل سنت والجماعت جماعت غیر مقلدیت فاتح مماتیت اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جس نے اپنے عمل سے انتہائی مختصر وقت میں علماء عوائے دیوبند کے فرزندوں کو یہ سبق دیا اپنے دن رات کی محنت اور مشقت سے غیر مقلدیت اور مماتیت کی جارحیت کو توڑنے کے لیے ہر نوجوان کو جس نے یہ درس دیا کہ وقت کی تاریخیوں سے مایوس نہ ہو وقت کی تاریخیوں سے مایوس نہ ہو وہ شب کون سی ہے جس کی شہر نہیں انتہائی کئی عرصے میں غیر مقلدیت اور ممافیت کے خلاف درجنوں مناظروں میں فاتحے بننے والا پورے پاکستان کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت کے عقائد کو اشکارا کرنے والا اور ہر غیر مقلد مناظر کے سامنے سینہ تار کر للکارنے والا شیر کی گھاڑ کی طرح لوگوں کے سامنے آنے والا میری مناد مناظر سنت اور جماعت وکیل احنا حضرت مولانا محمد الیاس گرمن دامت برکاتوں نے لا ہے میں دعوت دینے جا رہا ہوں لیکن آپ کے جذبات کو بھرتے ہوئے اور آپ کو یہ احساس دلاتے ہوئے کہ کسی عام انسان کی آمد نہیں کسی معمولی قائد کی آمد نہیں ذرا جذبات کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو جگاتے ہوئے نعروں کی گونج میں استقبال کرنا ہے لیکن نعروں سے پہلے غیر مقلدیت اور مماطیت کے ان لوگوں کو جو اسے آسان شکار سمجھتے ہیں جو دھمکیاں دیتے ہیں جو حالات کے خراب ہونے کی ذمہ داری ہم پہ ڈالتے ہیں سنو ہمارا شیر آ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے گرم کاپ رہا ہے کیوں پیٹ میں مرول اٹھا ہے کیوں پھول کرتے ہو کس شیر کی آمد ہے گرم کانپ رہا ہے رنگ ایک طرف چرفے کون کامپ رہا ہے نر تکبیر نر تکویر شان مصطف شان صحابان عبیلا حیات النبی عبینہ حیات النبی تشریف لاتے ہیں مولانا محمد ریاض دمن دامد پر قابل حالیہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه بناعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سجدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر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 تَمَا بَارَكْتَ عَلَى وَعَلَى آلِ اِنَّكَ <مجید> میرے نہایت قابل سط احترام بزرگوں سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بجور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سب سے مختصر وصورت تلاوت کی ہے جس کے بارے میں محمد بن ادریس امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ انسان کی ہدایت کے لیے پورے قرآن کی بجائے اس صورت کو نازل فرماتے تو کافی تھی اس قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے قسم اٹھا کر ایک مضمون بیان کیا ہے اور یہ مضمون اگر سمجھ آئے اور انسان اپنی زندگی میں اس کو اپنا لے تو انسان کی نجات اور ہدایت کے لیے کافی ہے اللہ رب فرماتے ہیں لاصرے قسم ہے زمانے کی علت انسان کی خسرن وہی انسان کامیاب ہوگا الجین عمل و جس کا عقیدہ ٹھیک ہو عامن صالحات اعمال نیک کرتا ہو بتواس و صحیح عقیدہ اور نیک اعمال کی دعوت دیتا ہو بتواس وصبری اور اگر اس دعوت پہ حالات مخالف ہو جائیں تو جرت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہو جو انسان و چار کام کرتا ہے میرے اللہ نے قسم اٹھا کر اس کی نجات کی ضمانت دی ہے ان میں سے پہلی بات کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو عقیدہ کسے کہتے ہیں عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے عقیدہ عقدہ سے بنا ہے عقدہ عربی زبان میں گرہ کو کہتے ہیں ایک ہوتی ہے گرہ جو نظر آئے ایک ہوتی ہے گرا جو نظر نہ آئے نظر آنے والے کی گرا کو تو حسیسی کہتے ہیں اور جو جتنا نظر نہیں آتی اس کو مانوی کہتے ہیں بعض چیزیں انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے جو انسان کے جواب میں ہے بعض انسان چیزوں کو دیکھتا ہے اس آنکھ سے جو دل کی ہے جو آنکھ اللہ نے انسان کے سر میں رکھی ہے اس آنکھ کی بنائی کو بصیرت بصارت کہتے ہیں اور جو آنکھ اللہ نے دل کو دی ہے اس آنکھ سے جو انسان دیکھے اس دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں آپ حضرات میں دو لفظ سنے ہوں گے ایک لفظ بصارت اور ایک لفظ بصیرت آنکھ سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں اور دل سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں بارہ اس مضمون کو ارشاد فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں دل نہیں دیے کیا تم اپنے دل کی آنکھ سے اس بات کو دیکھتے نہیں ہو کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو تو عقیدے کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے عمل کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے اللہ نے عقیدے کا تعلق انسان کے عمل کا تعلق اللہ نے بدن کے ساتھ رکھا یہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو گرا دی ہے ایک گیرا ظاہری اور ایک گیرہ بات نہیں جب کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا ہو تو دنیا میں لوگ گرے دیتے ہیں اللہ رب العزت نے درس دیا کہ پہلی بات یہ کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو میں نے عرض کیا عقیدہ عقدہ سے ہے عقدہ کہتے ہیں گرہ کو یعنی اپنے دل کے اندر بعض نظریات تو پناک اتنی مضبوط گرہ باندھ لو کہ اگر لوگ تمہارے جسم کے ٹکڑے کریں مگر دل کی گرہ تمہارے دو ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو اگر لوگ تمہارے جسم کو بند کر دیں مگر تمہاری گرہیں بند نہ ہوں اگر لوگ تمہارے جسم کو پابند کرنا چاہے تو کر دیں لیکن نظریے کی گرا بھی تم نے دل میں دی ہے اس گرہ کو کوئی انسان کھول نہ سکے اس دل کی گرہ کو انسان عقیدہ کہتا ہے تو نجات کے لیے پہلی چیز ہے انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو عقیدے میں تین عقیدے بنیادی ہیں حضرت آدم سلیح کے رسول اللہ تک تمام انبیاء نے تین عقیدوں کی دعوت دی ہے ان میں نمبر ایک عقیدۂ توحید نمبر دو عقیدہ رسالت نمبر تین عقیدہ قیامت اور باس بادل آخرت میرے دوستو ایک بات پہ غور کرنا یہ تین عقیدے بنیادی کیوں ہیں عقائد تو اور بھی ہیں ہم کہتے ہیں تین عقیدے بنیادی ہیں نمبر ایک عقیدہ توحید نمبر دو عقیدہ رسالت اور نمبر تین عقیدہ یوم آخرت عقیدۂ باس جسے ہم قیامت کے دل کے اوپر ایماندانہ کہتے ہیں یہ تین بنیادی کیوں عقیدے کیوں ہیں اس کی وجہ یہ کہ اللہ خالق ہم مخلوق اللہ معبود اور ہم عابد اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے والے کی بندگی ہم نے کرنی ہے تو ایک مانیں گے تو اس کی عبادت کریں گے اللہ کو مالک مانیں گے تو عبادت کریں گے عقیدۂ طویل کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے انسان اللہ کو خالق مانے انسان اللہ کو مالک مانے انسان اللہ کو قادر اور مختار مانے جب ہم نے اللہ کی بات مانی ہے ہم نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہم نے اللہ کی بات مانی ہے, ہے ہم نے اللہ کی بات کو سنا بھی نہیں اب ہمیں درمیان میں ایسی شخصیت چاہیے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہو اور شخصیت کو رسالت اور نبوبت کہتے ہیں اس لیے درمیانی پر ایمان لانا اسی عقیدہ رسالت کہتے ہیں نمبر تین ہم نے اللہ کو مان لیا ایک آدمی نے اللہ کو نہیں مانا ہم نے پیغمبر ایجاد پہ ایمان لے آئے ایک آدمی نبی ایجاد پہ ایمان نہیں لاتا اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کو نہ ماننے والا وہ دولت زیادہ رکھتا ہے اللہ کا نام لینے والا فاقے کاٹتا ہے رب کا نام نہ لینے والا وہ آزادی کی زندگی گزارتا ہے اور رب کا نام لینے والا وہ جسم پہ کوڑے کھاتا ہے ہم نے دیکھا کہ اللہ کو ماننے والا شاید نقصان میں ہوگا اور اللہ کا انکار کرنے والا نقصان میں نہ ہوا اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں میں نے نجات کا مدار دنیا پہ رکھا نہیں ہے میں نے جزا دنیا کو بنایا نہیں ہے میں نے ایک دن وہ بنایا جس دن میں تمہیں جزا دوں گا عقیدہ توحید پہ بھی جزا دوں گا انکار پہ تمہیں سزا دوں گا خالق مانا رسالت ہم نے پیغمبر کو واسطہ مانا نمبر تین عقیدۂ آخر ہم نے اس کو یوم جزا مانا یہ تین اجماری عقیدے تھے مگر اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا ہے ان میں ایک عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایک عقیدہ اللہ کی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ذات کے بارے میں بھی نوایا ہمارا عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں بھی نمایاں ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں نے مکہ نے پوچھا اے محمد تو بتا ہمارا خدا تو ہمارا خدا لات اور منات ہے ہم سے اسے تمہارا خدا کون ہے ہم تعریف کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بتاؤ تمہارا رب کیا ہے اللہ نے فرمایا قل میرے پیغمبر اعلان کر دے اللہ اللہ نے پیغمبر کی ذات کو بیان کیا رب نے عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ واحد, اے میرے تو ہے شروع ہوتا ہے میرے اللہ نے فرمائے گنتی کرو گے تو بھی اللہ ایک ہوگا اگر تم گنتی کا آغاز کرو گے تو اللہ ایک بھی ہوگا اللہ اکیلا بھی ہوگا اللہ نے اپنی ذات کو بیان فرمایا پر میں اللہ اسمد, اللہ وہ ذات ہے کہ اس کی پوری محتاج اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ نے اپنی ذات کو بیان کیا ہم نے, رب کی ذات کے بارے میں ہم نے کوئی کیے. اللہ کی صفات کے بارے میں ہم نے اختیار کر لیے میرے دوست کو میرا عنوان یہ نہیں ہے میرے رب, نے کبھی تفریح میں رب کی صفات کے بارے میں تفصیل بحث کروں گا اس لیے کہ دنیا میں آج رب کا نام لینے والے لوگ صفات باری کے نام کی امت کو گمراہ کرتے ہیں کسی نے کہا تم نہیں جانتے اللہ نے قرآن میں کا ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ بھی ہوگا اس نے کیا قرآن نے بچپن بیان کیا اللہ کا چہرہ بھی ہوگا اسی نے کیا قرآن کا ساتھ بیان کیا اللہ کی پیڑھی بھی ہوگی میں میرے تو نہیں نہیں میرے دوست اللہ نے کہا اللہ اللہ کا چہرہ بھی اللہ کا ہاتھ بھی ہے لیکن ہاتھ کا معنی بولے یہ تم نے کیا جب کہا جائے نا ید اللہ تو اللہ کا ہاتھ مانا مت بیان کرو ہمارے تو کہا اسول نے بیان کیا کا معنی. ید اللہ کا مانا اللہ کی شفٹ جس کا مانا ہم نہیں جانتے اللہ کی شفٹ ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے ساتھ اللہ کی جس کا من ہم نہیں جانتے یہ رب کی صفات کے بارے میں یہ علمی اور اقلی بحث ہے میرے اللہ نے توفیق تو پھر مائی مباحث کا بیان کیا جائے گا دنیا نے رب کی ذات کو بحث کے علماء کو کافر اور مجھے کہا کیا علماء نظریات سیکھ نہیں میرے دوست میں یہ بات بڑی جو کے ساتھ کہہ دوں ہمارے انٹرنیٹ پہ آج بیٹھا ہوا یہ طالب عمان میری گفتگو کو سن رہا ہے مجھے آج نوجوان نے چیک دی کہ طالبان بیٹھا گفتگو سنتے میں گفتگو سنتا جا اور اپنے ایمان دیا تو خود سو ایمان شرف کیا تو جلتا جا میں صفا کی بنیاد پہ رب کے عقیدوں کو بیان کروں گا طالب عمان تو نے نظر بیٹھ کے میرے بیان کو سنا پانچ نومبر دو ہزار چھ وہ تجھے بھول گیا جب تھی چیلنج کیا چیلنج کو قبول کر کے جا کر راول پنڈی ہم گے وہ کمرے میں بک ہو کے تھی اعلان کیا آج پولیس بھی آؤ دروازہ مت کھاوتوں لخور کے غیر مکل چیلنج تم کرو طالب کی تو جب ہوا اپنے دروازے بند کر کے بندرے میرے دوستو تو نعرے مت لے لو میری بات تو سنو لگے تو لوگ کہتے تھے کہ طالب عمل سے صفات کے مناالہ کرتے تجھے پانچ نومبر دو ہزار چھ بھول گیا اگر تم سی ڈی نہیں دیتے سی ڈی نہیں چلو میں وہ ویڈیو کاٹ کراتا ہوں کیا تم نے چیلنج کیا میں نے کیا کام ہے جو بند کے قائد پہ بیس ہوگی لیکن تیرے قائد وجیر آئیں گے بولوں میں جو بند کسی کا پہ بیس ہوگی تیرے مسائل بھی تیرے پہ بحث کی جائے گی نے چیلنج ہم نے چیلنج کو قبول آگے چہرہ گفتوں کی وجہ چار نومبر کو جیسے بڑھتا میں نے رب نے چاہاسم نوتری کی یاد کو ہم یادہ تازہ کرتے ہیں رب نے چاہا موتری کی یاد کو تازہ کرتے ہیں رب نے چاہا امیر شریعت کی یاد کو تازہ کر دیا جائے گا میں نے کئی بار کہا غیر مکل دو تم اپنی زبان کو لگان دو میں آج بھی کہتے ہو مناتی ہو تم اپنی زبان کو لگان دو تم نے پچاس سو چیزیں بیان کیے میرے کابل کو کافر کہا میں خموش رہا تم نے مجھ سے کہا میں نے خموش رہا میں نے تمہاری چیزیں بیان کیا آج تمہارے پیٹ میں مرو رکتا میں نے چار تم چیلنج قبول <تصال> کرو نا تم مناظر کا چیلنج قبول کیوں نہیں کرتے آج مجھے نوجوانوں نے کہا میرے دوست کو میں ماں اور بہن کی گاڑیاں دی ہیں علماء جوان کی موجودگی میں دی ہیں وہ گاڑیاں کار پر موجود ہیں مگر میں تمہیں ماں کی گاڑی نہیں دیتا میں چراب سمجھتا ہوں گاڑی دیتا میں بہن کی گاڑی نہیں دیتا میں چرپ سمجھتا ہوں میرے قابل کے پگل نہیں اچھلتا میں چراب سمجھتا ہوں لیکن اپنے قابل کا دفاع کرنا بھی جوان سمجھتا یہ کیا ہوا مت کرو مت کرو ہماری زبان کو تم روکو گے ہماری زبان کو آج تک کوئی نہیں روک سکتا اور اس زبان کو روکنا تمہارے بس میں بھی تم انہیں کا میدان بتاؤ تم منا کا میدان لڑاؤ آج تک تم چیلنج چیک کرے ہمارے پاس اٹھارہ آیات ہے ہمارے پاس اسی آیات ہے ہمارے پاس ستر آیات ہے ہمارے پاس اٹھارہ سو حادیث ہے میں گئے تو میرے دوستو لاہور کے نوجوانوں سنو مسئلہ حیات النبی دے ایک آیت کا مطالبہ بھی نہیں ہے مسئلہ حیات النبی دے ایک حدیث کا مطالبہ بھی نہیں ہے میرا مطالبہ یہ ہے نیب اللہ شاہ بخاری کے وجود سے پہلے چودہ سال میں کمال و سنت کا ایک بزرگ پیش کا مل کر میری بات سمجھے میں نے عائد کا مطالبہ نہیں کیا میں نے حدیث کا مطالبہ نہیں کیا تم چودہ سو سال میں آل سنت وال کے ایک مختلف عرب کا نام بیان کر دو عقیدہ حیات کا من کرو اس خطی میں عقیدہ حیات کا سب سے پہلا ہے اتنا بڑا چیلنج تم قبول کرو چیک کا نام لکھ دو لکھیں گے گالیاں دیں گے میرے دوستوں خیر میں رب کیا میں نے, آپ سے پہلے کی ہے. میرے رب نے چاہا اللہ کی ذات کے بارے میں طلبا کو اپنی عوام کو درائق دیں گے ہم نے پہلا اللہ کی ذات کے بارے میں اختیار کیا ایک ہے میرے اللہ کی ذات, ایک ہے میرے اللہ کی صفات نمبر دو ہم نے قیدہ نت کو اختیار کیا ایک ہے پیغمبر کی جات ایک, ہے کی ذات. ایک ہے کی ہم حضور کی ذات کو مانتے ہیں نبی کی سفار کو بھی مانتے ہیں ایک عید قیامت یہ تین عقیدے بنیادی ہیں اور ان عقیدوں کی بہت ساری رزیات بھی ہیں مثلاً میں نف کیا اللہ کیا اللہ سمجھ ہے. ہے اللہ عہد ہے اللہ ازاد کے بارے میں کسی نے گری اللہ وہاں رہتے یہ عجیب بات یہ ہے جب تک یہ تمہارے گھر میں تھا تم نے چار بجے اشتہار شاید کیے اور تم نے گھر حدیث ہو گیا اور جب یہ واپس آیا کہتے ہم سے لڑکیاں مانگی کہ ہم نے دیا نہیں ہے اس لیے واپس کرا گیا کراچی سے پشاور جل سے تم نے کرائے پروٹوکول کہتے کسے ہیں میرے لاہور کے مسلمان ہو ان شاء اللہ ان شاء اللہ میں ابھی نام نہیں رہتا میرے اللہ نے آپ تھوڑے دن اور انتظار کرو اتنی بڑی خوشخبری آپ کے سامنے آئے گی آپ کی گھر دن آ جائے گی کہ کتنے لوگوں نے اولا محدوبان کے عقیدے کا انتظار کر لیا ابھی تو کام شروع ہوا ہے آپ تھوڑی سی ہمت سے کام لو تھوڑا سا ذرا سے کام لو لیکن ایک بات میں حالات کے ساتھ کھیلو گھر حالات کو اپنے بزاڑو مس اس لیے اس وقت بہت سارے لوگ آج بھی آپ نے دیکھا جب سے کم اکیلے ہم نے عقیدے کی محنت شروع کی ہے ہم نے کی محنت شروع کی ہے ہم نے کے نظریات کی شاد کا اعلان کیا اب لوگ چاہیں گے جائے اب لوگ چاہیں گے ان کو لڑا دیا جائے اب لوگ چاہیں گے کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا ہمارے یہاں محنت جاری ہے اور ان شاء اللہ محنت جاری ہوئی میں نے اس سے بہت ساری باتیں ہیں اللہ کرے میری بات میں کہنا چاہتا ہوں جب بھی ہمارے ملک میں کوئی تاریخ اس کی ہے بدل دیا جاتا ہے جب بھی تاریخ ہم اپنی تاریخ مثبت رکھیں گے اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہ ہماری تاریخ اسی نتیجے پر پہنچے گی آج آپ سیڑھی دیکھیں گے مولانا صادق کو سیڑھی کی شاء انشاءاللہ ہفتے بعد ویڈیو سیڑھی آپ کے سامنے منظر عام پر آ جائے گی اور چودہ نوجوان جو اہل حدیث تھے انہوں نے قبول کیا ان کی سیڑھی قریب آپ کے سامنے منظر عام پہ آ جائے گی آپ کے پیارے بنے گی میرے اللہ نے چاہ تو میرا یہ آپ سے وادہ ہے یہ دو ہزار سات کا سال پورا نہیں گزرے گا میں کم از کم سو ایسا نوجوان جس نے مستعد حدیث قبول کیا تھا آل و سنت والجماعت قبول کر کے اس کی منظر عام پہ لا وہ نوجوان آپ کے سامنے آئیں گے کم از کم سو نوجوان انشاءاللہ شاء دو ہزار سات میں اسی سال میں مکمل آپ کے سامنے آئے گا وہ دن گزر گیا جب تم نے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا وہ دن گزر گئے جب تم نے مناظر کے چالن کیے وہ دن گزر گئے تم رلتا رہے اور تمہاری کا جواب کوئی نہ دیتا تھا میرے دوستوں تم بھول اللہ نے چاہا ہم علمی میدان لگائیں گے اللہ نے چاہا ہم درائل کا میدان لگائیں گے میری اللہ نے چاہا اپنے عقائد کو بیان بھی کریں گے اور تمہارے خود سے باپ کے سامنے ضرور لائیں گے ان شاء اللہ <سؤال> بنیادی چیزیں <چیدے> کتنے ہیں <سؤال> بولیے کتنے ہیں ساتھ آپ کو قائد جات کے نمبر ایک عقیدے تو ہی اس میں دو چیزیں اللہ کی زادت, اللہ کی صفات اللہ کی صفات کے بارے میں عقیدہ کون کون سا رکھنا چاہیے جب اس روزو پر گفتگو ہوگی ان شاء کے سامنے آئیں گے نمبر دو پیغمبر ایزاد میں نے پیغمبر کی صفات ان کے بارے میں عقیدے تفصیل آپ کے سامنے आएंगे گے نمبر تین ہے قیامت کے بارے میں اس لیے میرے دوستی عقائد آئیں گے نمبر دو ہمارے سالیہ اللہ میں عقیدے تین آدمی کے ٹھیک نمبر دو اس کے اعمال اور امان میں سے بنیادی امال یہ نماز روز, حج اور نجات پڑ جائے گا اگر اس کے عمال عمال دربر کریں گے, یہ انسان ناکام ہوگا وقصان اٹھائے گا. یہ دنیا آخرت و برباد ہوگا یہ لوگ بڑی آسانی سے بات کہتے ہیں حالیہ ہاں عمل ٹھیک ہونا چاہیے لیکن عمل ٹھیک تو تب ہوگا جب انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے یہاں ایک نوجوان تھا ممکن ابھی معلومات یہ کالی عقیل وغیرہ حضرات ہوں گے ان مجھے ایک جی ایم سے ملاقات کرائی تین فیکٹری جنرل کر دیا نہیں ہوگا آدمی کے کھائے برباد ہوتی ہے میں یہ سوال تو پوچھ سکتا ہوں یہ خالد جی جائیں گے عقیدہ انگریز کے ملے گا یہ صحیح عقیدہ صحابہ کے خاتم سے ملے گا میں پوچھ سکتا ہوں کیا مطلب میں نے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوگا اللہ تمہیں جنت دیں گے عمل ٹھیک ہوگا اللہ تمہیں جنت دیں گے ہم نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ عیدہ تو ٹھیک کرے ہم عقیدہ ٹھیک کرے تو کیسے کریں ہم قرآن کی تلاوت کرے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا ہم احادیث کی تلاوت کرے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا اللہ امال ٹھیک ہوں تو نجات ہوگی عمار کے ٹھیک ہونے کے لیے اللہ ہم قرآن تو پڑھے اللہ پیغمبر کی رایات تو پڑھے میرے اللہ نے فرمایا نہیں, نہیں تمہارا عیدہ ٹھیک ہوگا تم نجات پاؤ گے تمہارا عمل ٹھیک ہوگا تم نجات پاؤ گے یا اللہ ہم عقیدہ ٹھیک تو کیسے کریں کریں تو کیسے کریں میرے اللہ نے قرآن میں دو اعلان دیے اللہ فرماتے ہیں تو ان آمن تم فقد اگر عقیدہ وہ ہوگا جو صحابہ کا تمہارے عقیدے کو قبول کر لوگاجری تمہارا امن وہ ہوگا جو صحابہ کا میں تمہارا امن مان لوں گا اگر وہ امن نہیں ہوگا میں تمہارا امن نہیں مانوں گا بہت مسلمانوں پہ مجھے چین لیجیے میرے اللہ نے قرآن میں یہ رام کہ نجات کی بنیاد عقیدہ اور امر ہے مگر حق ہے صحا تو ہے حجت نہیں ہے صحابہ کا امن حق نہ ماننے والا وہ غیر مقلب ہے صحابہ کو معیار حق نہ ماننے والا یہ نیم راپسی ہے صحابہ کو معیار حق نہ ماننے والا یہ مجھ حدیث سے پرچار ہے میں نے ایک آدمی کہتا ہے عقیدہ صحابہ سے سیکھو کہتےو یہ کہتے نہیں جنگ سے سیکھو انگریز کے پروتا سے سیکھو تم بتاؤ کس کی بات مانو گے کہتے جو اس کی بات مانیں گے جو کہتے صحابہ سے سیکھو، میں نے کہا پھر میں اس بات پہ سوچ دے مجھے پہلے ایک مسئلہ سمجھائے میں نے کہا مسئلہ کون سا کہتے مجھے یہ بتائے کہ سب سے ہم عمل تو نماز ہے ہم عتیجہ کی بات بھی کریں گے لیکن ذرا نماز کی بات تو کریں میں نے کہا نماز کی بات پہلے شروع ہو گئی پہلے عتیجے کا مسئلہ حل نہ کر لے کہتے نہیں پہلے نماز کی بات کر لیں میرے دوستوں طالب عرحان سن رہے ہیں میں شریف باز کہ میں اسلام آباد میں گیا میرے پاس چند ایک تھے ان نے کہہ حاجی صاحب ہیں ان نے مسئلہ پہلے عزیز قبول کیا وہ درائل سے بات کرتے ہیں ہم ان سے آپ کی بات کرانا چاہتے ہیں میں نے کہا کہتاؤ حاجی صاحب لوگ بات کرتے ہیں حاجی صاحب آگے مجھے کہتے مولانا میں پہلے جو بندی تھا اب میں حدیث ہو گیا میں نے کہا کیوں اے حدیث ہوئے کیا کہتے ان کی نماز دیکھ کر حدیث ہوا میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے ہمیں پہلے نماز پہ بات کرنی چاہیے کیا کہا یہ بالکل میں نے کہا چلو تحریر لکھ لیتے ہیں میری اور آپ کی نماز پہ بات ہوگی میں نے اس کو تحریر لکھوا لی میں نے کہا دستخط کرو کہ میں شیخ سے گھوم لوں اس نے طالب کو فون کیا کہتے شیخ تحریر میں دستخط کروں وہ طالب کہتے تو دستخط نہیں کرنے اب اس نے ٹیلی فون پہ بات جو بندی, بندی ہوں کہ مدرسے میں بھی پڑھا ہے میں نے اپنے طور پر کہا, میں نے, کہا اگر میں نے مدرسے میں پڑھا ہوتا میں اس کو نماز سیکھتا خود حاجی مجھے کے بیٹھا ہے اس کے مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی نہیں ہوں مجھے طالب عمان کے لگا کہ اگر ہوگا نماز کا فائدہ کیا ہوگا میں نے طالب عمومان سے فوراً کہا میں اس کو بات پہ لانا چاہتا تھا میں نے تو مولانا شیک میں آپ صحیح بات کہتا ہوں آپ کے تو بولو میں جو کفری ہے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب اگلا مسئلہ ہے نماز کا اب میں نماز آپ سے سیکھوں یا ان دیوبندیوں سے سیکھوں اگر نماز آپ سکھائیں گے آپ سے سکھوں گا اگر جو بندی سکھائیں گا کہتے نہیں نہیں نماز رہنے دو ہم عتیجے پر بات کرتے ہیں اگر تم مکمل نماز سکھا دے گا میں میری طرف آ جاؤں گا اگر تم مکمل نماز نہیں سکھاؤں گا تو میں نے نمازیم سے سیکھ لی ہے پھر میں عتیجہ بھی ان کا اختیار کر دوں گا مجھے تم نماز پڑھا اب طالب علم تیار نہیں ہے میرے لاہور کے مسلمان ہو تم بھی یاد رکھ اگر تم سے بغیر متعلق بات کرے وہ مسئلہ چھیڑے گا کا وہ مسئلہ چھیڑے گا وہ مسئلہ کا کا, کا. وہ مسئلہ چھیڑے گا آپ اسے کہہ دو بھیا ہم نے بات نہیں کرنے. ہم مکمل نماز پہ بات کریں گے مکمل نماز پہ غیر مقلد کبھی بات نہیں کرے گا یہ طالب لاہور کے دوسرے غیر مقدلی مناظر انشاءاللہ کل اللہ میری میری سنیں گے تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ میری کتنے سے سنتے ہیں کے بعد کرتے ہیں اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ غیر مناظر لگے تو لاہور کی جتی پہ میں اعلان کرتا ہوں غیر مقلدو تم دنیا بھر کے غیر مقلد جمع ہو جاؤ جو تم نے جو تمہارے غیر مقلد دنیا سے چلے گی تو ان کو بھی اپنے قبروں سے کراؤ اور تم مکمل نماز پہ میرے چیلنج کو قبول کرو اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے مکمل نماز پہ بات کرو اگر تم مکمل نماز پہ بات نہیں کر سکتے پھر علما کے مسلوں کو قبول کر لو اناج کے مسئلوں کو قبول کر لو تم مکمل نماز پہ چیلنج کرو گے غیر مقلط کبھی بھی تمہارا چیلنج قبول نہیں کرے گا میں جو بات رہا تھا طالبان دوڑا اس سے ہماری بات ختم ہو گئی بخاری صاحب سے بات کری مجھے کہتے ہیں نماز سے بات کرو آپ کسی میں بات ہے نا کہتے نماز پہ بات کرو میں نے کہا جب نماز پہ کہتے ہیں بات کرے میں نے کہا یہ آئی ڈیم میں کوئی دلیل دیا تیرے بات میں نے کہا بخاری کہتے بخاری کی پاکستی سے ہے میں نے بڑی جلدی گفتگو ہوئی غلامہ موجود سے میں نے اس کو رفائی ڈیم کا مسئلہ سمجھایا مسئلہ سمجھ کیسے آیا میں نے کہا امام مخاریف فرماتے ہیں کہ رفاظ اللہ کے پیغمبر کی بیان کی اب اللہ سے قرآن سے پوچھو ہم اللہ کے پیغمبر کے امان مانے جیسے تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ تم نے اختیار کرنا ہے جو صحابی کا ہو صحابہ سے پوچھتے عمل کرو اب ہم صحابہ کے دروازے پہ جائیں اور صحابہ سے پوچھیں اللہ کے پیغمبر رفا کرتے تھے یا چھوڑ دیا تھا اگر صحابہ فرمائی چھوڑ دیا تھا تو جیتن اگر تھی بھی چھوڑ دے اگر صحابہ فرمائی نبی نے چھوڑ دیا تو کر تو بھی چھوڑ دے کہتے ہیں صحابہ میں نے کہا عبداللہ بن مسودہ چھوڑ چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا اقبال میں ہے. اللہ کے بیگم پر کہ کہتا ہے. کہتا ہے غیر مقلق مولوی بھی, مول بھی, بھی آئے گا آپ دونوں آپس میں بات کرو گے میں تم دونوں کا مرازلہ سنوں گا مجھے جس کا موقع پسند آ گیا میں اس کے موقع پہ عمل کر لوں گا میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے میری چولیس اور کرتے تھے کہتا میںف نہیں کرتا تھا میں نے آپ رفا کیوں شروع کیا کہتا مجھے موروی نے ڈرائنڈ لیے میں نے کہا جب موروی نے تمہیں ڈرائنڈ لیے تو تم نے موری صاحب سے بات کہی تھی تمہارے دریال تو مجھے سمجھ آ گئے مگر رفا دین شروع سب کروں گا پہلے میں حمفی آنند کو بلاتا ہوں میں گرو سے مناظر کراتا ہوں جس کے دریل غالب آ گئی میں اس کی بات مانگوں گا کہتا میں نے کہا تو نہیں تھا میں نے کہا, جی کہا تم آتا نا؟ کہتا جی ہاں. میرا مسئلہ کریں گے بات تو آپ کی ٹھیک ہے ہماری زور تو گفتگو ہوئی اصد کی نماز مغرب کی نماز پشا کی نماز اور فجر کی نماز چار نماز اس کے بغیر رفا کے پڑی کہنے جی کے دن آؤں گا مجھے مولنا عکیب صاحب نے لاہور سے فون کیا کہتے چار نمازہ گھر میں طبیعت مولوی بھی نہیں آئے گا آئندہ ہمارا مولوی بھی نہیں آئے گا تو مختری اور میں امام ہم دونوں ایک مسئلے پر بات کریں گے ایک ہفتہ تم بھی تیاری کرو کرو ایک تیاری کرتا ہوں آپسمرس کار ہوں چھوڑ دیا ہماری تین گفتگو میں صحیح چھوڑ دی میرے دوستوں میں جواب طرز کر رہا تھا کہ ہماری نجات اماد کے اندر لیکن عمل کرے گی کون سا جو عمل اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے دیا ہوئے بات جمن بیٹو میرے اللہ نے فرمایا عقیدہ وہ جو صحابہ کا میرے رب نے اعلان کیا عمل وہ جو صحابہ کا میرے دوستوں میں ایک سوال اٹھاتا علما کی موجودگی میں اللہ تعالی نے ہمارے قرآن کریم کو اتارا اللہ نے قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبر کو جو میں نے قرآن میں بیان کر دیا تو میں اقیدا کو اختیار کرنا جو میرا پیغمبر بیان کر دے لیکن رب نے یہ قرض اختیار نہیں کیا رب نے یہ قرض اختیار کیوں کیا کہ تم عقیدہ کو اختیار کرنا جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہو تم عمل کو اختیار کرنا جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہو اللہ نے صحابہ کو بنیاد کیوں بنا دیا میرے دوست کو توجہ رکھنا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن کو اتارا کوئی ایت اللہ نے پہلے اتاری کوئی ایت اللہ نے بات میں اتاری جو پہلے آئے کون سوتری اور بعد میں آئے کون سوتری میں اور آپ جانتے پیغمبر کے صحابہ جانتے ہیں میرے نبی نے ایک عمل پہلے کیا میرے پیغمبر نے ایک عمل بعد میں چھوڑ دیا میں اور اولاد نہیں جانتے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ جانتے ہیں کہ نبی کی آج پہلے کون ستری پیغمبر نے پہلے عمل کون سا دیا اور میرے پیغمبر نے شہابہ کے موقع صحابہ سبے لگا دیا میرے صحابہ تم اپنے میرے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھینک جانا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے دین صحابہ کے حوالے دیا جو صحابی جین دے گا تم اس کو قبول کر لینا اور جو صحابی چھوڑ دے گا اس عیزے تم بھی چھوڑ دینا میرے دوستوں میں بات کمیٹ کر کہتا ہوں ہم عقیدہ کو افطار کریں گے اور اگر اللہ ہمیں کام کرنے کی توا فروائے لیکن عقیدے کو بیان کرتے ہوئے اگر مشکلات آ بھی گئی ہم اس کے لات کو پیشانی سے قبول کریں گے مگر عقیدے کی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے ہمر کی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے پھر میرے دوستوں نے جا نکلے گا جو تم نے نتیجہ کو کی میں دیکھا پھر نتیجہ کو نکلے گا چودہ جو چودہ جو نوجوان کی صورت میں نتیجہ ہم نے دیکھا وہ نتیجہ وہ نکلے گا متعلق مطلب دوڑے گا وہ آگے ہوگا تم اس کے پیچھے ہو گئے اس کی شبد یہ ہے تو میں اپنے آتے ہوں اس کی شبد یہ ہے اپنے عمل پہ ڈرائے آتے ہو اس کی شکری ہے تمہیں جو عمل کو بیان کرنا آتا ہو تمہیں شکی ہے اور عقیدے کو بیان کرنے کے لیے اللہ زبان بھی دے اللہ جرف بھی دے اللہ زبان بھی دے اللہ جیرت بھی دے اللہ زبان بھی دے اللہ طاقت بھی دے اللہ علم دے اللہ غیرف نہ دے اللہ علم دے اللہ جرف کر دے اللہ علم دے اللہ نہ دے کا عقیدے کا تحفظ نہیں ہوتا عمل کا تحفظ نہیں ہوتا اللہ سے علم بھی مانگو اللہ سے حرف بھی مانگو اللہ سے بھی مانگو اور اللہ نام سے اپنے رسالے کیے رب نے لاہور کے مسلمانوں تم سنو اللہ نے ہمیں زندگی دی اللہ نے سارے جھوٹ ہمارے رسالہ کا اپنے حق میں استفا کے دس جھوٹ آئیں گے طالب عمل کے جھوٹ آئیں گے روانی جھوٹ آئیں گے شمشاد کے بھونکا تم نے اہم کو تمہارا بڑا کہا اپنی زندگی رکھی ہم تمہاری زندگی میں تمہاری हम کا عزیز پہ بنانا تم سے ان شاء اللہ ان شاء اللہ میرے دوستوں تم بتاؤ करना चाहिए کہ اس مہینے میں انشاءاللہ شاء اللہ زبیر مجھے دس جھوٹ آ رہے ہیں منظر یام پہ عالم صدیقی کے سو جھوٹ یام پہ آ رہے ہیں قاضی مبشد وانی کے اب سب کے باری باری میرے اللہ نے چاہا تو جھوٹ آنے شروع ہو جائیں گے یہ کیسے ظالم لوگ ہیں خود جھوٹے تھے اپنے عقیدے کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے شروع کر دیے نتیجہ کیا نکلا ہم لوگ دفاع میں لگ گئے امام یاد ونیفہ بہت بڑے عالم تھے ایک جگہ پہ لوگوں نے جلسہ رکھا بولے کہتے مولانا ہم نے جلسہ رکھنے آپ تعریف تھے میں نے کہا دو تمہارے جلسے کا عنوان کیا ہوگا کہتے ہیں دفاع امام کو ابو لیتا میں نے کہا تم کیسے پاگل ہو کل کو تم رکھو گے دفاع صحابہ پرسوں کو تم رکھو گے دفاع رسول اللہ پھر گی رکھو گے دفاع خدا تم دفاع اس بات میں کرتے ہو دفاع مت بیان کرو تم دو منا امام اعظم ابو بہت ہم امام کے منا بیان کریں گے امام کی شخصیت بیان کریں گے اور جو امام پہ حملہ کرتا ہے اس کے ڈیجے کو بیان کریں گے دفاع کرے گا غلط ہے بھائی دفاع کون کرے گا ہم دفاعی ٹیوشن میں لوگ کہتے ہیں بولنا یہ مسئلے کا حل بتائیں غیر مت اللہ جواب دے میں دوستوں سجیں گی مناورے گیسوں کے نکات دھوگا مجھے امید ہے کہ آپ لاتے رہیں گے ان شاء اللہ ہمارے دلائل اللہ نے چاہا یہ ہوں گی ان دلائل کو توڑنا غیر متین کے بس میں نہیں ہے ان غریب اللہ نے چاہتا آپ کے بعد بڑی بڑی خوشبریاں سنیں گی اور میں غیر مقدین کے علاوہ مماتی سے کہتا ہوں اللہ پاک کو میں شرم اور حیا فرمائے تم اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول کرو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے غلط ہے آج کسی نے فون کیا جی مسئلہ حیات پر تم نے بیان نہیں کرنا اگر مسئلہ حیات کو بیان کریں گے تو حالات بگڑ جائیں گے میں نے کہا کتنے بگڑیں گے ہمارے حالات تو پہلے ہی بگڑے ہوئے سمجھے ہمارے تو پہلے بیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے بگاڑے ہمارا کو کچھ بھی بگاڑ سکے تم کیا بگاڑ لو گے ان حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے میں تمہارے اطاول بلیالوی کو جانتا ہوں جس نے تاریخ دفاع صحابہ بنائی اور چالیس دن کی نظر بندی آئی تینتیس دن کے بعد دس سب کر کے دفاع صحابہ کا وجود مٹا کے باہر آیا تم جواب دو نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے تو پینتیس دن کی نظر بندی برداشت نہیں کر سکا ہمیں کیا حالات خراب ہو جائیں گے بندیالوی نے کی نظر بندی پہ تاریخ صحابہ کا وجود مجھا دیا کیا کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا ہر مسئلے کا شاق و تہین ہے جفا صحابہ ختم کر دو میں نے کہا جب کہ پوری بنائی دی تب شاہ صاحب نے تجھے مشورہ نہیں دیا کی نظر بندی کے بعد تمہیں تم اسے یاد آ گئے میرے دوستو میں دو ان کو چھوڑ دو بہتر یہ ہے تم اپنا پیدا بیان کرو ہم اپنا پیدا بیان کریں آج تک ہم نے تمہیں چیک نہیں رکھی تم عقیدے بیان کرو گے حالات خراب ہوں گے تم بھی بیان کرو ہم بھی بیان کرتے ہیں تم بھی دلا تو ہم بھی دلائل دیتے ہیں کون دلائل سنے گی انشاءاللہ شاء نکلے گا اللہ مجھے بھی اور آپ کو وشو میں بھی کسی پتا کرنا ہے جواب دے دو مچھو گی محمد صادق قواٹ صاحب جو بندی ہے الحدیث جماعت کو دیکھنے گئے تھے نہ کہ الحدیث ہونے یعنی تھا, آپ کے ریاض غمر صاحب نے کسی الحدیث کو دیو بندی کیا ہو انہوں محمد صادقی باڈی اور ایک بات <تصفح> یہ جو چیکٹ آئی اس چیک کا خلاصہ یہ ہے کوئی ایسا آدمی جو نسل در نسل حدیث رہا ہو کیا تم نے اس کو دیوبندی کیا میرے اللہ نے چاہا تو جب آئندہ جلسہ ہوگا تو میں ایسا موضی بھی لاؤں گا انشاءاللہ شاء اللہ میرا آپ سے وعدہ ہے آئندہ جلد سے انشاءاللہ جب ہوا تو میں وہ بھی لاؤں گا جو نسل در نسل در اہل حدیث اور انہیں ہمارے موقف کمان کو جو بندی ہونے کا اعلان کیا یہ اگلے جلد سے پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اب ہر جلد سے آپ کو دو چار پانچ دس ایسے نوجوان ملتے چلے جائیں گے کہ جو لوگ نسل درد نسل اہل حدیث تھے وہ بھی جو بندی ہوئے جو بندی سے بھی واپس آئے इشاللہ. جو صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھے کے زمرے میں آپ کہ نہیں ابو فقی صحابی تھے، کس نے جا فقی نہیں کیا آپ مقلد ہیں امران منیفا کی تربیت کا ثبوت دیں جو ان کی کی مخالفت کے مقلد رہتا کہ نہیں مثلاً نماندن صابت منیفا کا کال ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز نہیں جو دینی امور پر اجرت لے مقل ہے یا غیر مقلق ایمانداری سے جواب دے جو دینی امور پر اجرت لے وہ غیر مقلج ہے مقلط نہیں غیر مقلد نہیں مقلج ہی رہتا ہے اور یہ چک لکھنے والا وہ انسان ہے جو احناف کے اصول سے لواقع پر جاہل ہے اگر احناف کے اصول کو جانتا تو ایسا گدا انسان کبھی بھی سوال نہ کرتا ہمارے ہاں اللہ امام ابو یوسف امام محمد کے قول کے فتوا دیں تو امام ابولیفا کا فتویٰ شمار ہوتا ہے اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنا اشاد ہے جو فتویٰ شامیہ کے مقدمے میں موجود ہے پر میں میں جو بھی فتویٰ دیتا ہوں یہ میرا قول نہیں ہوتا امام ابولیفا کے اخبار میں سے ایک قول پر فتویٰ دیتا ہوں یہ فتویٰ امام صاحب کا اپنا پر ان کو نہیں ہے غیر متعلق کہتے ہیں کہ فتح عالمگی نے لکھا ہے اپنے شرمگا پر کپڑا لکھ کر کرمان سے جنا کیا جائے رکھ کر ماں سے کیا جائے کوئی گناہ نہیں اس کی وجہ فرمائے اگر غیر مقلد فتح عالمگیریا سے یہ بات ثابت کر دے کہ فتح عالم میں لکھا ہے اپنی شرمگاہ گا کر کپڑا باندھ کر ماں سے جنا کرے کوئی گناہ نہیں میں اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دوں اور اگر فتح عالم گیریا میں یہ عبارت نہ ہو تو غیر مقدم تم غیرت کے ناخلو اور تم انفی ہونے کا اعلان کر دو یہ بہتان اور جھوٹ ہے فتح عالمگیریا میں کب تک ایسا مسئلہ نہیں لکھا جوڑ بولتے ہیں حدیث میں جنت کی بشارت والے گروہ کے نشانیوں پر مبنی مہنامہ منصورہ جلد منظر عام پر آ رہا ہے اللہ شکبلی عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے بھائی نماز میں آف صلی اللہ علیہ وسلم آو خیال, آنے خیال سے کا خیال بہتر ہے یہ کو حضرت شاہ اسم علیہ شیخ کی بارت کو سمجھا نہیں اس لیے یہ گڑبڑ کر رہا ہے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نبی کی اتنی مقدس شخصیت ہے کہ آدمی کا دلنے کا تہذور کا خیال جائے اور اگر گدے کا خیال آئے تو انسان جھٹک دیتا ہے اس لیے گدے کے خیال آنے سے نماز پر فرق نہیں پڑتا آدمی خیال خود جھکتا ہے لیکن پیغمبر کا خیال آئے تو دل میں جم جاتا ہے جی چاہتے حضور آئے ہیں اور نہ نہیں اس نظر فرماتے ہیں کہ نماز خالص اللہ کے لیے ہے نماز سیاحت پیغمبر کے خیال کو بھی نہیں لانا چاہیے لیکن غذے کا خیال آئے تو خود جھٹکتے ہیں اور حضور کا خیال آئے تو جھٹکنے کو دل نہیں کرتا تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ خیال یوں آئے اور یوں نہ آئے اساتذہ اچھا صاحب کی باتیں غلط بیان کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کیسا آدمی ہے یہ گمراہ ہے غیر مقلد ہے لزین اس کی تعریفیں کی ہیں اس کی ساری کتابیں عالیہ حدیث ہیں میں نے آپ سے گزشتہ جلسے میں وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کسی جلسے میں ذاکر نائک کا تفصیلی بیان ہوگا لیکن درمیان میں حالات ایسے آگے پروگرام بن ہی نہ سکتا اور آج کا پروگرام بھی اچانک تھا جیسے متوقع عمل تھی جو متن بن گیا آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ شاء جب جلسہ ہوا تو ذاکر نائک پر تفصیل بات ہوگی انشاءاللہ یہ بات کہاں تک درست ہے کسی بھی امت میں اتحاد کی ضرورت ہے برائے مہربانی وزا فرمائے اس کا قطر کوئی انکار نہیں کرتا کہ نماز میں مسلمانوں میں اور امت میں اتحاد کی ضرورت ہے اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی جماعت کا نام اتحاد آلو سنت و نما رکھا ہے تو ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ ورنہ اپنی جماعت کا نام اس طرح کے امت رکھتے اب سوال سواری اب امت میں ہے کون یہ امت میں ہے کون نہیں جو امت میں ہے ان کا اتحاد تو ہونا چاہیے اور جو امت میں نہیں ہے اس کو خود ہی چلے جانے چاہیے طرح سے ہم نے کابھی کیا آپ اس بات کی آپ کے وجوہات کی بنیاد پر جیل گئے تھے مجھ پر ایک کیس تھا تین سوکھا اور بالکل من گڑھ اور گواہوں کو جھوٹے گواہ بنائے گئے اور جا کر بیان دیے کہ مولانا الیاض اس مقدم ملوث نہیں ہے ہم نے کسی کے کہنے پر گواہی دی تھی تو میرا کیس ختم ہو گیا ایک تقریب کا پرچہ تھا اس میں بری ہو گیا ایک کتاب کا پرچہ تھا اس میں بری ہو گیا پرچے بنے خزر کرپشن عدالت سے بری ہوئے ہیں کسی کی سفارش پر بک کر باہر نہیں آئے الحمد للہ اور اللہ نے چاہا تو زندگی اللہ نے چاہا قیامت آگے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کمپرومائز کر کے باہر آئے انشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ جس تنخوم مجھ پر میری امت کے عمال پیش کیے جاتے ہیں میں نے کب فرمایا میں نے فرمایا کہ پہلے جھوٹا ہے عقیدہ میں اور بات ہے لیکن جو فرمانا ہے وہ غلط بات نہیں آپ نے فرمایا جس تنخوم مجھ پر میری امت کے عمل پیش کیے جاتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن ہماتی سے مقابلے میں قرآن کی آئے پیش کرتے ہیں یوم اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء سے پوچھیں گے اپنی اپنی امت کی عماد کے بارے میں بتاؤ تو تمام انبیاء کہیں گے جب تک ہم زندہ تھے ہمیں پتہ تھا ہمارے جانے کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہماری امت نے کیا کیا اس سے ثابت رسول حساب کب تک اور جمعرات کے دن امت کے عماد پیش نہیں کی جاتی اس کے بارے میں بذات یہ مماطیت میں دھوکہ دینے کی بڑی بہترین چال چلی ہے چونکہ قرآن کا نام لے گے تو گمراہ کرنا آسان ہوگا اور قرآن اور انجیل کا نام لے گے تو گمراہ کرنا مشکل ہوگا میرے دوست کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پر امت کے اعمال کے پیش ہوتے ہیں تفصیل پیش نہیں ہوتے جمالی کا پیش ہونا اور بات ہے اور تفصیل امال کا پیش ہونا اور بات ہے ہمارا قیدہ پہلے سمجھو اس کے بعد اس پر جواب اللہ مجھے آپ کو من کی تفریح